سنا رہا ہوں جو خود بھی میں پہلی بنتا سنا رہا ہوں واہ <laughs> تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو تم حقیقت نہیں ہو حسرت, حسرت ہو حسرت ہو جو ملے خواب میں وہ دولت ہو تم حقیقت نہیں ہو حسرت, حسرت ہو, حسرت حسرت ہو حسرت جو, جو ملے خواب, خواب, میں خواب میں وہ دولت ہو تم وہ خشبو کے خواب کی خشبو تم وہ خشبو کے خواب کی خشبو تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو اور اتنے ہی بے مربت ہو اور اتنے ہی بے مربت ہو کہ تم ہو پہلو میں پر قرار نہیں تم ہو پہلو میں یعنی ایسا ہے جیسے فرقت ہو آہ. تم ہو پہلو میں پر قرار نہیں یعنی یعنی या ایسا ہے आ... جیسے فرقت ہو ہے میری آرزو کہ میرے سوا میری آرزو کہ میرے سوا تمہیں سب شاعروں سے وحشت ہو میری آرزو میرے سوا تمہیں سب شاعروں سے وحشت ہو کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا تم میری زندگی کی عادت ہو چھوڑ دوں تمہیں جانا میری زندگی کی عادت ہو تم میری کس لیے دیکھتے ہو آئی نہ سے بھی خوبصورت آیا, ہو بہت اچھے کس لیے دیکھتے تم ہو آئی خوبصورت خوبصورت تم ہو. تو خود سے بھی خوبصورت آیا. ہو داستان ختم ہونے والی ہے داستان ختم ہونے والی تم میری آخری آیا. محبت, آیا. محبت آیا. ہو داستان ختم ہونے والی ہے تم میری آخر آخری آیا. محبت ہو بہت اچھے